اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی میں خدا کے علم اور حکمت کے مطابق اپنے کو ڈھالنا پڑے گا اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدا کے فیصلے میرے حق میں جائیں اور علم و حکمت خدا کا تقاضا کیا ہے یعنی جو بات جو اہم ترین ہے کہ علم و حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو سفات حسنا سے آراستہ کرو پھر تمہیں دنیا اور آخرت کے خیروں کو بھی نصیب ہوگی میری طرف سے آپ اس بات کو غور کریں کہ ہم جب خدا سے دعا کرتے ہیں اور ہم جب خدا سے اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کی توقع رکھتے ہیں میرے اس جملے کو بہت غور سے گاڈ آف میریکلز سمجھ کر دعا کرتے ہیں یا ایک علیم و حکیم ہستی سمجھ کر دعا کرتے ہیں یعنی وہ خدا کہ جو بس موجزات دکھانے کے لیے کیونکہ وہ قدرت رکھتا ہے کیونکہ اس کے پاس پاور اور اتھارٹی ہے تو ہی کین پرفارم میریکلز آن دا ٹائم اسی اس کی میریکیولس پاور پر بلیو کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے حاضر ہوتے بتائیں یا اس کو علیم و حکیم کیونکہ علیم و حکیم تو ایک نظام کے تحت چلتا ہے نا علیم و حکیم یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دو اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دو یعنی میں بادشاہ ہوں جو دل چائے کروں علیم و حکیم تو یہ بات نہیں کہتا آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کتنے زیادہ یہ اس طریقے سے پھر گیپس آتے ہیں ہمارے پاس تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیوں یہ بات نہیں کہہ رہے کہ خدا جو ہے نا بس وہ ہر شعبہ قدرت رکھتا ہے وہ لے آئے گا میرے پاس یعنی اگر خدا میرے اس مسئلے کو حل کرے گا تو کس بنا پر حل کرے گا اپنے علم و حکمت کی بنا پر حل کرے گا یعنی ایک نظام ہے جس کے تحت معاملات آگے چلتے ہیں نہیں ہے کے بس اس کو اس کو یہ تار ادھر سے جو تار سے جوڑ دو اس طریقے سے نظام زندگی نہیں چلتا ٹھیک ہے اور ایک امام سجاد کی دعا کا ایک جملہ ہے یا من تو بد دل و وسائل اے وہ جس کی حکمت کو وسائل تبدیل نہیں کر سکتے یعنی وسیلہ حکمت خدا کو نہیں بدل سکتا خدا کام کس بنا پہ کرتا ہے اپنی حکمت کی بنا پہ کرتا ہے یہ نہیں کہ آپ کو لا کے رکھ دیں اور دیکھیے گا صحیفہ سجاد کی دعا نمبر 13 ہے اور ہم ہر وقت یہی افیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے جی کسی وسیلے سے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 یعنی جو بات جو اہم ترین ہے کہ علم و حکمت الٰہی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو صفات حسنا سے آراستہ کرو پھر تمہیں دنیا اور آخرت کے خیروں کو بھی نصیب ہوگی میری طرف سے